پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سسکم و بها و لا ان اللہ بما اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے وہ سمیم اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ عہد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان کہت سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جائے جیسے جیسے جنگ احد میں ہوا تو بڑے خوش ہوتے مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا راز دان اور دوست بنائیں اس لیے اللہ تعالی نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے اس لیے کہ وہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کے ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں پھر یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے گویا منافقین اور دیگر آدائے اسلام و مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقویٰ نہایت ضروری ہے اس صبر اور تقویٰ کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب و وسائل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی و زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت جو صبر کا متقاضی ہے سے محروم اور تقوی سے آری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں جمہوری مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال تین ہجری میں پیش آیا اس کا پس منظر مختصرا یہ ہے کہ جب جنگ بدر دو ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بد نامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ جب کو جب مسلمانوں کا اس کا علم ہوا کہ کافر تین ہزار کے تعداد میں اہت پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابین نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا لیکن اس کے برعکس بعض جوش صحابہ کرام رضی اللہوں نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر رہیں اندر ہی رہیں آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہو گئے مگر صبح مگر صبح دم جب مقام شوت پر پہنچے تو عبداللہ اللہ ابن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا بہوال ابن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذھم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون جب تمہارے دو ہوں جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے فتق لَعَلَّكُمْ تشکر اور اللہ نے بدر میں این اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہو اذ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخُمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فورن چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے اسے تمہارے لئے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو اور مدد تو اللہ ہی کے طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے پھر اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھی ان کی ہمت دی با دیتبارے قلت تعداد اور قلت سامان کے کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ تھے اور یہ بھی بے سر و سامان صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے باقی سب پیدل تھے بہوال ابنی کثیر پھر مسلمان بدر کی جانب محض قافل قریش پر جو تقریباً تنہا تھا جو تقریباً نہت تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرقین کا ایک لشکر جرار پورے غیر و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ تشویش اور جوش قطال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوع پر قائم رہو یا قائم رہے اور مشرقین اسی حالت غیظ و غذب میں آ دھمکے تو فرشتوں کی تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرقین کا جوش و غذب برقرار نہ رہ سکا بدر پہنچتے سے پہلے بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تعداد پوری کی گئی پھر یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی پھر یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتلایا جا رہا ہے صورت انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری من فریاد اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتاً تو ایک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لیے تین ہزار کا اور پھر پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا پھر حسب حالات مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں حوصلے میں حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی تھا اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یہ کسی اور کا محتاج ہی نہیں ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا بحوال ایسر التفاثیر پھر یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے احادیث میں آتا ہے کہ جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرے مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا گویا آپ نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی غز و کے کچھ عرصے کے بعد واقع بیر معاونہ پیش آیا جس میں کافروں نے دھوکہ دہی سے قرآن کریم کے ستر قاری و مبلغ صحابہ کرام کو اپنے علاقے میں لے جا کر شہید کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الم واقعہ پر شدید صدمہ ہوا اور ایک مہینے تک کافروں کے ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی یعنی قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا یہ بالکل الگ واقعہ ہے جس کا کوئی تعلق نہ غز احد سے ہے اور نہ آیت مذکورہ کے نزول سے لیکن بعض راویوں نے اس قنوت نازلہ کو بھی آیت مذکورہ کے نزول کا سبب قرار دے کر یہ کہہ دیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ بند کر دی لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سراحت کی ہے کہ یہ راوی کا ادراج ہے یعنی اس نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی ہے ورنہ اس آیت کے نزول کا سبب جس سے اوحد ہی ہے۔ اس بنا پر قنوت النزلہ کا اہتمام حسب ضرورت ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایها الذين आमनوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے و تقن تین اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وقی اللہ رسول حامون اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسفمت ابو حسون ابوتلمتقین اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ <تصفيق> وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ بھی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ نیک کاروں کو پسند کرتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اور اللہ اور وہ لوگ جب کوئی کام برا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشا بخشتا ہے اور وہ اپنے کیے پر جان بوج کر اسرار نہیں کرتے اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے اور اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف چونکہ غز احد میں ناکامی رسول ناکامی رسول کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کی سبب ہوئی تھی چونکہ غز احد عہد میں ناکامی رسول کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کی کے سبب ہوئی تھی اس لیے ابتما کی سبب سے اس لیے ابتما کی سب سے زیادہ بھیانک شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا مرکب مطلقاً حرام ہے یہ قید نہیں حرمت کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعہ کی کی رعایت کے طور پر ہے بلکہ واقعے کی رعایت کی کے طور پر ہے بلکہ واقعہ کی رعایت کے طور پر ہے یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی اس کا بیان و اظہار ہے زمانے جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے یہ تنبیح مقصود ہے کہ سود خوری سے بعض نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ و رسول سے محاربہ ہے پھر مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو مت جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں پھر یعنی محص خوشحالی میں ہی نہیں تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر یعنی جب غصہ انہیں بڑھ بھڑکاتا ہے تو اس... اسے پی جاتے ہیں یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں پھر یعنی جب ان سے بھی تقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبل تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا حید المطین یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولاتہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور نہ غم کھاؤ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایم مسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جانتا کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا جس میں سے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست تم یہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے یہی جمے رہنا لیکن جب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی باقی رہ گئے جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھوڑ سوار پلٹ کر وہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سیما ہو گئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی ان آیات میں اللہ تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے پھر گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے اس میں اللہ تعالی نے ایمان کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سر خروح رہی سر خروح ہی رہے ہیں پھر ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ عہد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور عہد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلا عدلتا بدلتا رہتا ہے کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے پھر میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی اس میں بھی کئی حکمتیں پنہا تھیں جنہیں اللہ تعالی آگے بیان فرما رہا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو جان لے کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ سب مومن ہیں دوسری یہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے تمخیض کے معنی اختیار مطلب چن لینا کے کیے گئے ہیں ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے ہیں آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور اخلاصی ہے گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے بحوال فتح القدیر بعض مترجمین نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے چوتھی وجہ یہ کہ کافروں کو مٹا دے وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور یہی چیز ان کی تباہی و ہلاکت کا سبب بنے گی